کہ بندک نہ کرو مگر اللہ کی بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈر اور خوشی سننے والا ہوں